نمبر سینتیس یہودیوں کی ایک عادت عائشہ رضی اللہ عنہ کانت تقرو ان یجعل یدََ فی خاصورتی وتقولو ان الہود تف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوک پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اس طرح یہود کرتے ہیں